تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ نیت کو درست کرے پکا ارادہ کر لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارنی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ان کو گناہ کا موقع نہیں ملتا اگر گناہ کا موقع مل جائے تو گناہ میں پڑھ جاتے ہیں بد نظری ہو جاتی ہے دوسرے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے پہلے پکا ارادہ کر لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنی اگر مجھے گناہ کا موقع بھی مل جائے تو یہ بات اگر ذہن میں بار بار دہرائیں گے نا تو آپ کو موقع پر یاد آئے گی اور آپ کو گناہ سے بچا لے گی غیبت کا موقع آ گیا. لوگ باتیں کر رہے ہیں میں نے تو گناہ نہیں کرنی اور یہ غیبت گناہ ہے لہذا میں نہیں کر بد نظری کا موقع آ اب شیطان کہتا ہے کہ نظر اٹھاؤ دیکھ لو دل میں بات آ گئی کہ میں نے تو گناہ نہیں کرنا کب تک کا ارادہ کرنا ہے گناہ سے بالکل بےتما ہو جانا ہے کہ میں نے گناہ کر ہی نہیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سلوک کے راہ میں کیفیات کی متلاشی ہوتے ہیں اصل مقصد ان کا کیفیات کرامات رغ وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے ایسے لوگ اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے اس راستے میں اٹک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے ہم سب سے پہلے اپنی نیت کی درست کریں